نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صد اللہ و صدق رسول النبی الکریم دنیا میں صرف وہی چیز باقی ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور اساس پر قائم ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز باقی نہیں رہنے والی ہر چیز فنا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فیہا اللہ ذکر اللہ وما والا دنیا ساری کی ساری لانت زدہ چیز ہے خود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے دوسروں کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور ان چیزوں کے جو اللہ کے ذکر سے متعلق ہیں ہمارا یہ اجتماع بلکہ ہماری جماعت جس کا یہ اجتماع ہے اس کی بنیاد اور اساس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے یہ اساس جس قدر مضبوط ہوگی جماعت اس قدر مضبوط ہوگی جماعت اس قدر مقبول ہوگی جماعت اس قدر ترقی کرے گی جماعت اس قدر اللہ رب العزت کے قریب ہوگی اور پھر جماعت کا ہر فرد اسی قدر اللہ رب العزت کے قریب ہوگا اور جس قدر اس کلیمہ سے دوری ہو گئی اسی قدر اللہ رب العزت سے دوری اسی قدر اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری اور جو چیز اللہ کے ذکر سے ہٹ کر ہو وہ چونکہ دنیا ہے اور دنیا ساری کی ساری ملون اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر تاکہ یہ مجلس یہ پورا اجتماع یہ پورا جوڑ اللہ رب العزت کی رحمت کا منبع بن جائے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا محبت بن جائے آسمان سے اس پر رحمتیں نازل ہوں اس میں موجود ہر شخص پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو اس میں موجود ہر شخص کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ملے تو اللہ رب العزت کو ہم یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے افضل طریقہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر سب سے افضل ذکر سب سے اونچا ذکر لا اللہ اللہ کا تو ساری دنیا سے اپنے دل و دماغ کا رشتہ کاٹ کے ہماتن اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے اور یہ سوچ کے کہ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوں میرے ساتھ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کو یاد کر رہی ہے پوری کائنات پکار رہی ہے اپنے خالی کے حقیقی کو مالی کے حقیقی کو محبوب حقیقی کو لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا ہر کسی سے ہمارا رشتہ ہمارا تعلق ہماری سوچ ہر چیز کٹ چکی ہے بس سب حضرات کے دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں کوئی ادھر ادھر توجہ نہ کرے جس قدر جم کر اور توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ اجتماع اسی قدر ہمارے حق میں وصول ہوگا ان شاء اور یہاں پر جو حضرات شہدائے کرام کی یاد ہے اور ان کا جو تذکرہ ہے سب چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ پورا پورا نفع ملے گا تو سب حضرات اللہ رب العزت کا ذکر کرے لا الہ الا اللہ ہلک ضرب کے ساتھ بارہ سو برتبہ اس کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ اور ہر سو پر کلمہ کو پورا کرتے جائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آگے ایک بار دروشری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیں بس کوئی آپس میں بات نہ کرے ساتھ والوں کو نہ دیکھیں دائیں بائیں نہ دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون اٹھ رہا ہے کون مجلس میں حاضر ہو رہا ہے کون غائب ہو رہا ہے ہر چیز سے اپنی توجہ کو کاٹ ایسا ذکر کریں کہ فرشتے اس ذکر کی مجلس میں حاضری کے لیے آسمان سے لپک اور پھر اس پوری مجلس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اللہ رب العزت ذکر میں آواز تھوڑی سی بلند کریں ان سے توجہ بھی حاصل ہوگی اور قریب والوں کو بھی توجہ ہوگی ادھر ادھر خیالات نہیں جائیں گے لا اللہ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 ال لنا اللہ اللہ اللہ یہ زمین یہ آسمان اس میں موجود ساری مخلوقات اللہ کے ذکر میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہم بہت پیچھے رہ گئے ایسی ضرب دلوں پر لگائیں کہ دل کا کفر ٹوٹ جائے دل کی غفلت ٹوٹ جائے اور اللہ رب العزت کی محبت کا نور دل میں جگمگائے جوش و جذبے کے ساتھ ساری مخلوقات سے لائن لائن لائن اللہ لا اِن لائن اللہ لائن ان لائنا لائنا نائنا لائنا لائنا نائنا الله لا نائنا لائنا لائنا لائنا لائنا لائنا لائنا لا لائنا لائنا لائنا اللہ لائنا لائنا لائنا نائنا نائنا نائنا نائنا انائنا ان لائنا انائنا نائنا ان لائنا انائنا انائنا انائنا الله انائنا انائنا نائنا انائنا انائنا انائنا ان لائنا انائنا ان لائنا الله لائنا ان لائنا نائنا نائنا نائنا نائنا انائنا نائنا نائنا نائن علائ ان لائن لو لائن ان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والے تمہیں مجنون کہیں پاگل کہیں بس دو منٹ باقی ہیں اپنے اوپر دیوانگی کی چاند تاری کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے لائن لائن لائن ان لائن انائن ان لائن اائن نائن لائن انائنا انائنا نائنا انائنا نائنا اللہ نائنا لا انائن انائن او لا او نائن انائنا نائنا نائنا الائن انائنا لائنا نائنا اللہ نائنا اللہ نائنا اللہ نائنا اللہ نائنا اللہ نائنا اللہ نائنا اللہ لا إله لائنا لائنا لا لائنا لائنا لائنا لا لائنا لائنا لائن لائنا لائنا لائنا لائنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس حضرات اللہ رب العزت سب حضرات کا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا آخرت کا ذخیرہ ہمارے لئے اس ذکر کو بنائے سبحانک اللہم و بحمدک نشد لا اله الا انت نستغفرک و نتوب